کیا آپ علاقوں پر قبضے کے حصول کے لیے جنگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے اہداف کا جائزہ لیں کہ ہماری جنگ کن سے ہے تو یقین ہماری جنگ جو ہے وہ پاکستانی فوج اور قانون نافذ کرنے والے جو ان کے ادارے ہیں تو ہماری جنگ ان سے ہے اور یہ شریع احکامات کے نفاذ کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ بنے رہے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم عوام کو مسلمان سمجھتے ہیں جب تک ان میں کوئی کفر بواہ کا مرتکب نہ ہو تو ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں رہی بات فوج اور حکومتی اداروں کی تو ان کے بارے میں میں آپ کے سامنے یہ عبارت پیش کروں گا ایما قاف فات ان تصبت اسلامی وم تنات انباز شراحت یب و جہاداق المسلم حتائے یعنی کوئی بھی ایسی جماعت جو اسلام کی طرف منسوب ہو اور وہ اسلام کے بعض ظاہری احکامات کا انکار کرے تو اس جماعت کے ساتھ بالاتفاق جہاد فرض ہے جب تک کہ پورا کا پورا دین اللہ کے لئے نہ ہو جائے تو یہ بات غلط ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری جنگ مانین زکوٰۃ سے ہے بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ علاقے میں معنی زکوٰۃ کون ہیں ہیں بھی یا نہیں البتہ ہم حکومت پاکستان اور اس کی فوج جو ہے تو ان سے ہم مانین بعض الحکام کے سبب جہاد کرتے ہیں یعنی انہوں نے شریعت کے بعض احکام سے انکار کیا ہے تو اس انکار میں یہ اس حد تک جا پہنچے ہیں کہ جب ہم ان سے مکمل شرعی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ہم سے جنگ پر اتر آتے ہیں تو اس جنگ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ دین کے بعض یا مکمل احکام کی تنفیذ کے معاملے میں قطال کرنے لگے یا اس لسنانی کی مانند جو اپنے دین کے کی دفاع کے لیے قطال کرتا ہے تو یہ شخص اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو یہ معاہد کافر سے بھی بدتر ہے اس لیے کہ یہ اس عمل کے سبب حربی کافر ٹھہرا ان کفار کے درجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے قتال کیا کرتے تھے یعنی ابو جہلبا ولید تو یہ تو ان کی فہرست میں شامل ہے تو لہٰذا ہماری جنگ عوام سے نہیں ہے بلکہ حکومت پاکستان اور اس کی فوج سے ہے کہ حکومت نے شریبل کو نامنظور کیا اور یہ فوج اس نامنزونی کے دفاع میں مدافع بن کر ہم سے قتال کرتی رہی تو علامہ المشہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منضب او عن ہوں اور جو شخص کافر کے قول کا دفاع کرے یا اس کی بات کی باطل تعویل پیش کرے تو یہ قطعی کافر ہے تو اس سے ان کی مسلمانی کا اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ کس درجے میں کھڑے ہوئے ہیں